نمبر دس یہود کے غلط نظریے کی تردید میں آیاتِ قرآنیہ کا نزول انب ابن قدر سمیعت و جابرن رضی اللہ عن قال کانت الہود اذا جام میوں من ورائها جاء الولد احول فنزلت نسا کم حوث الکم فو ہاسکم شم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی کہتے تھے اگر شوہر پیچھے کی جانب سے فرج ہی میں بیوی سے صحبت کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی نسا حوث الکم تم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں سو اپنے کھیت میں آؤ جدر سے چاہو صورت البقر آیت دو سو تیئیس